الحمد <سؤال> لله وكفى وسلاما على عباد الذي اصطفى اما بعد اقول <سؤال> بالله السميع اللليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون محترم حضرات دييني خايو دوست یہ سورۃ النحل کی اخر ایت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی بڑی عظیم ترین صدیلت بیان کی نمبر ایک تقوال اور نمبر دو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا احسان کرنا اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانا خدمت خل کے رفاہی کام جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ ہو یہ عظیم ترین اسلامی خصوصیات میں سے۔ ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ کے لیے کچھ کرنے دیا۔ کروں گیا حجت الوداع کا موقع ہے صحیح بخاری کے روایت عبدل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہمارے والی عباس ہمارے بھائی فضل بن عباس آپ زمزم بھر کر کے حاجیوں کو دور دور کر کے پلا رہی تھے جو بھی حاجی نے راجا دور سے زم کا پانی بھرتے اور لے جا کر کی پلا دیتے اتنے میں نبی علیہ سناۃم کی آمد ہوئی نبی علیہ صنعت و نے جب لوگوں کو دیکھا خصوصاً اپنے چچا اپنے چچا داد بھائی ان کے خاندان کے لوگ اور کچھ مزید جور فاہی کام میں ایسے خدمت خلق میں لگے ہوئے تھے پانی پلا رہے تھے جب نبی علیہ سرا شاہ میں دیکھا تو اپنی سواری روک کر کے اتنی ہی برے بے سے ملا اڑ ملوف ان نقم اللہ عمل ان شالحوں میرے چچر اور ان کے ساتھیوں اڑ ملوف ان نقو اللہ امل ان شالح ایک کام کرتے ہو بہترین نیکی کر رہے ہو نیک امال کر رہے ہو اس پر آئندہ بھی قائم اور قائم رہنا پھر آپ نے بڑی عجیب چیز عجیب غریب چیز بیان میں یاد رکھو لولا لا انتو لو ہتا و دل ہرا الحادی اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ لینے کے بعد سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور بھیڑ پر سنبھالنا مشکل ہو جائے گی تو اللہ کی قسم میں بھی اترتا اور یہ مشحق کا پانی کنجھے پر رکھا اور پیالہ لے کر کے میں بھی ان آدمیوں کی خدمت کرتا دوستوں یہ اللہ رب العالمین نے بہترین اعمال قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو تو فرمائے دے اسی لیے یہاں کا سور نے ساتھ روایا خیر اے لوگوں دنیا میں سب سے بہترین کلام وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے نبی عیس طرح میں خواہش و تمنا ظاہر کی کاش کی کہ میں بھی حاجیوں کو پانی پلا کر کے حاجیوں کی خدمت کر کے میں بھی ان کے ساتھ عجر و ثباب میں شامل ہو جاتا اللہ ہم سب کو ایسے کام ایسے عمل کرنے کی تو فکر سی فرمائے قولی و لہٰذا سب من نیلمبی ماتو واتوب رہی الحمد للہ ہفا سر ملابادی نستہ اما بعد. رب العام کے ہاں انسانوں کی گناہوں اور مقصد اور دخول جنت کے لیے بہت بڑا عمل ہے انسان ریسایت کام حصہ بتا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے آپ نے شاخ نمایا یہ بھی صحیح بخاری وغیرہ کی روایت اللہ تاثر بھئی اے رجولو ایک اللہ کا بندہ تمہارے جیسا ایک کلمہ کو ایک مسلمان راستہ پکڑ کے بےچارہ چلا جا رہا تھا پتا نہیں کتنے گناہ کتنی برائیاں کتنے گن خراب کیا تھا راستہ پکڑ کے چلا جا رہا تھا ایک ایسے جگہ میں پہنچا انجے تھا جگہ دوستوں شوقین ایک ایسے جگہ پہنچا جہاں ایک شاخ کاٹے والی شاخ راستے میں گری پڑی ہوئی تھی سارے لوگ دائیں بائیں سے چلے جاتے تھے لیکن اس شخص نے جب دیکھا تو کہا کہ اللہ نے ہمیں آخ دی ہے ہم نے تو اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے کنارے ہو کر کے ہم بھی جا سکتے ہیں لیکن ممکن ہے کوئی گافل انسان یا کوئی اندھا کوئی گافل انسان گزرے تو اس کے پیر میں کاٹے چل جائے گی اس لیے اس کو ہم ہٹائیں گے آپ نے ساتھ سواری سے اترا اور اس نے اس شاہ کو ہٹا کر کے کنارے رکھ دیا راستہ اس نے صاف کر دیا ماتے ہیں اللہ کے رسول ساخ رواتے ہیں فا کا راہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کی اس نیکی کی بڑی قدر کر دیا بڑی قدر کیا اس نے قدر کرنے کے بعد سرمایا اپنے سادہ سال زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر کے لانوں سے جنت کا مستحق بنا دیا دوست ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آنے والے بنو ایک دوسرے کی مشکلات پریشانیوں میں حصہ لگانے والے بنو اللہ تعالیٰ اس نئے عمل کے ہم سب کو تو فکرسی فرمائے الا رحم ہمیں جو بیمار ہے شفا کلیہ فرما جو مقروض ہے ان کے قرضوں قلد کو ادا کرا دی پریشان ہاتھ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دی الاحان عالمین جس ملک میں ہیں وہاں کے حاکم وہاں کے رہس الورہ شیخ خلیفہ ان کے عوام انسان کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما شہر میں رہتے ہیں کے ہات حفظ اللہ اور ان کے عوام اور آزاد کو ہر بنا ہراخوں سے بچا لے اور سارے حضرات اللہ رب العالمین ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی نظام امت بنا قوم اور وطن کا فائدہ ہے ہر ایسے کام سے روک لے ہاتھ ان کے ہاتھ کو روک لے جس میں امت کا ملت کا نقصان اور خسارہ ہے قوم اور وطن کا کی ہلاکت ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس بنا اس بار محفوظ میں رکھتے جو اس بیماری مبتلا ہے اللہ رب العگی انہیں کرے اور جو وفات پائی ہیں ان کے گناہوں کا تفارا بنا دے اور جو اللہ تعالی محفوظ ہے انہیں بھی محفوظ رکھ دے اللہ محمد والمسلمین مسلمہ عباد اللہ رحم اللہ انہ امر و ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میں لائکر دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے